السلام علیکم ہم بریڈ فرسٹ سرچ اور ڈیپ فر سرچ کے بارے میں کافی ڈسکشن کر چکے ہیں اس حوالے سے کہ ہمارے پاس اگر ڈائریکٹڈ یا انڈائیکٹیڈ گرافس ہوں تو ہم نے اگر نوٹس کو وزٹ کرنا ہو تو یہ دو اسٹریٹجیز ہیں اب ان کا استعمال کب اور کیسے یہ تو پھر اس ایپلیکیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے البتہ ہم چند مثالوں سے دیکھیں گے کہ اس ٹرورسل یہ دونوں جو ہیں بریتھ فرسٹ اور ڈیپتھ فرسٹ سرچ سے ہم کافی پرابلم جو ہیں وہ حل کر سکتے ہیں ایک پرابلم ہم نے اس طرح حل کی تھی کہ ہمارے پاس اگر ایک گراف ہے تو اس میں ہم شارٹیسٹ پارس ڈھونڈنا چاہتے ہیں جہاں پہ شارٹنیس کی ڈیفینیشن یہ تھی کہ نمبر آف ہیجز جو ہم ٹریورس کرتے ہیں ایک ورٹیکس سے کسی اور ورٹیکس تک جانے میں یا ایک ورٹیکس سے بقیہ تمام ورٹیکس تک جانے تک تو یہ لینتھ اگر سب سے کم ہو تو یہ ہمارا شارٹیسٹ ڈسٹنس پاتھ بنے گا بعد میں جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں ہم ایسے گرافز بھی دیکھیں گے جہاں پہ ایجز پہ ویٹس ہوں گے جو کہ ٹائم یا ڈسٹنس یا کاسٹ ہو سکتی ہے تو وہاں پہ یہ منیمم والی بات جو ہے اس کی ڈیفینیشن ذرا سی تبدیل ہو جائے گی البتہ یہ جو ٹریورسل میتھڈس ہیں ان کی ویریشن کے ذریعے ہم جیسے کہ میں کہتا چلا ہوں کافی پرابلم جو ہیں وہ حل کر سکتے ہیں ایک اس کی مزیدار اپلیکیشن کچھ یوں ہے کہ فرش کریں آپ کسی بہت بڑے گھر میں یا محل میں جاتے ہیں جہاں پہ آپ پہلے کبھی نہیں گئے اور وہاں پہ بے تحاشا کمرے ہیں آپ اس میں جڑے ہوئے ہیں اور آپ وہ پورا محل جو ہے اس کی سیر کرنا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کمروں کے اندر گم بھی ہو سکتے ہیں دوسری یہ بات کہ جب ایک کمرہ آپ وزٹ کر لیں تو ایسا نہ ہو کہ گھومتے گھومتے چونکہ آپ کو رستہ پتہ نہیں ہے آپ بار بار اس کمرے میں واپس آ جائیں اور آخر کار سوچیں کہ میں تو میرا خیال ہے اس میں کہیں پھنس گیا ہوں تو کیا کوئی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے جس سے میں یہ بڑا محل جو ہے اس کو میں ٹریورس کر لوں اور گم نہ ہوں اس کے لیے یہ جو ڈیپتھ فرض سرچ ہے یہ کافی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے اس میں آپ یوں کیجئے کہ مین دروازے سے داخل ہوں اور فرض کریں آپ ایک کمرے میں آتے ہیں جس میں آپ کو تین اور دروازے نظر آتے ہیں اب آپ یہ کریں کہ اس کمرے کے اندر دیوار پہ کہیں نشان لگا دیں یا کوئی رنگ سے یا کاغذی کاغذ لے کے جس پہ کوئی خاص رنگ ہے وہ دیوار پہ چپکا دیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمرہ میں وزٹ کر چکا ہوں یہ وہ نوٹ کلر والی بات ہے جو کہ ہم بریڈ فرسٹ اور ڈیپ فرسٹ میں کر چکے ہیں اب آپ یوں کریں کہ ان میں ان تین دروازوں میں سے فرض کریں جو اس کمرے میں ہیں ان میں سے ایک کو چنیں اور اس میں داخل ہو جائیں یہ شاید آپ کو ایک اور کمرے میں لے جائے اس کمرے میں آ کے اس کو بھی آپ مارک کر دیں کلر کے ساتھ یا نشان کے ساتھ اور فرض کریں یہاں پہ آپ کو چار اور دروازے نظر آتے ہیں اب ان چار دروازوں میں سے ایک دروازہ چنیے اور پھر آپ جس کمرے میں جائیں وہاں پہ بھی جا کے آپ نشان لگا دیجئے اس کاروائی سے کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ آپ ایک کمرے سے دوسرے دوسرے سے تیسرے اور اس طرح آپ گھومتے جائیں گے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس طرح کرتے کرتے آپ سارے کمرے جو ہیں وہ وزٹ کر لیں گے ایک ہی گو میں چانسز ہیں کہ ایک کمرے سے جب کسی دوسرے دروازے سے آپ گزرے تو آپ ایک ایسے کمرے میں واپس آ جائیں جہاں پہ آپ نشان لگا چکے ہیں اب آپ کہیں گے کہ یہاں سے تو میں پہلے گزر چکا ہوں وہ کیسے وہ اس وجہ سے کہ اس کمرے میں آپ نے نشان لگایا ہے اب اگر آپ ایسے کمرے میں واپس آ جائیں جس میں آپ نشان لگا چکے ہیں تو وہاں پہ جس دروازے سے آپ آئے ہیں تو اس کو بھی مارک کر دیں کہ یہ والا دروازہ جو ہے اس کو میں وزٹ کر چکا ہوں یہ وہ ایج والی بات بنتی ہے اب آپ اس کمرے میں جس میں آپ واپس آئیں جس میں نشان لگا چکے ہیں اب اس کا کوئی دوسرا دروازہ لیجئے اب اس کے تھرو آپ کسی اور کمرے میں چلے جائیں جہاں پہ شاید آپ کو کچھ اور دروازے نظر آئیں یوں اگر یہ سلسلہ آپ ترتیب سے کرتے جائیں تو آپ پورا محل جو ہے اس کے تمام کمروں کی سیر کر سکتے ہیں اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ گم ہوں گے بلکہ یہ جو ڈیپتھ فور اسٹریٹجی ہے یہ میزز کو بھی سالو کرنے میں استعمال ہوتی ہے یاد ہے ہم نے یونین فائنڈ ڈیٹا سٹرکچرز کی جو ایک مثال دیکھی تھی جہاں پہ یونین فائنڈ استعمال ہوتا ہے ڈیٹا سٹرکچرز کے کورس میں وہ تھی میزز وہ بھول بھلائیوں والی بات اس میں بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کسی راہ پہ چل پڑتے ہیں اور پھر آگے جا کے راستہ بلاک ہو جاتا ہے اور اب آپ نے واپس آ کے دوبارہ کسی اور جانب جانا ہوتا ہے تو یہ بات کیسے یاد رہے کہ میں کدھر گیا تھا اور اب کدھر جانا ہے یہ وہ مثالیں ہیں جس میں یہ جو ٹریورسل ہیں یہ کافی مفید ثابت ہو سکتے ہیں جو مثال میں اب ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اس میں ہم ایک, ایک اور تبدیلی کریں گے نہ صرف ہم مارکنگ کریں گے کہ ہم نے ایک نوٹ کو وزٹ کر لیا ہے یا نہیں کیا بلکہ ہم وہاں پہ ٹائم بھی ریکارڈ کریں گے کہ ہم ایک کمرے میں کب آئے تھے اور کب اس کمرے سے فائنلی نکل گئے تھے یعنی کہ ہم نے اس کمرے کو پوری طرح وزٹ کر لیا تھا اب جہاں تک یہ ٹائم کا تعلق ہے یہ کلاک ٹائم بھی ہو سکتا ہے لیکن ابھی جیسے کہ میں آپ کو الگردم دکھاؤں گا اس میں اصل میں ہم ایک گلوبل کاؤنٹر رکھیں گے اور جو بھی کاؤنٹر کی ویلو ہے اس کو ہم استعمال کر کے پھر اس کو ہم انکریمنٹ کر دیں گے تو آئیے اب میں آپ کو ایک گراف کے حوالے سے یہ جو ڈیپھ فور سرچ وتھ ٹائم اسٹمپنگ ہے یہ جو کاروائی ہے یہ آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد میں پھر آپ کو ایک مثال کے ذریعے دکھاؤں گا کہ یہ گراف کے اوپر اگر کاروائی کریں تو اس کے نتیجے میں اور ایڈیشنل انفارمیشن ہمیں کیا حاصل ہوتی ہے اور پھر چند مثالوں سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ایڈیشنل انفارمیشن سے ہم اور کیا چیزیں اخذ کر سکتے ہیں گراف کی گراف جو ہمارے پاس ہے اس سے As we traverse the graph in DFS order, we will associate two numbers with each vertex. When we first discover a vertex U, store a counter in DU. When we are finished processing a vertex, we store a counter in FU. These two numbers are timestamps. اب یہاں پہ دو تین باتیں زہر نشین کر لیجئے. بعد میں جب مثال کریں گے تو پھر آپ کو یہ کلیئرلی پتا چلے گا کہ ان کا مقصد کیا ہے فی یہ کہ ہم ڈیپ فرسٹ آرڈر میں گراف کو ٹریول کریں گے اس کے بعد جب ہم ایک ورٹکس پہ پہلی دفعہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جو کاؤنٹر کی ویلو ہے اس کو ہم ایک ارے ڈی یو جہاں پہ یو جو ہے یہ ورٹکس ہوگا اس میں ہم اسٹور کر لیں گے اور بلکہ آپ دیکھیں گے کہ اس کو ہم انکریمنٹ بھی کر دیں گے اس کے بعد جب ہم اس وقت کو پروسیسنگ کے حوالے سے ختم کر لیں گے کاروائی جو ہمیں کرنی ہے تو پھر ہم جو کاؤنٹر کی ویلو جو بھی ہوگی دیکھیے یہ گلوبل ویریبل ہے اس کو میں ایف اف یو میں اسٹور کر لوں گا اور یہ دو نمبر جو ہیں یہ ٹائم اسٹیمس ہیں مثال دیکھنے سے پہلے اور بلکہ الگردم دیکھنے سے پہلے اس کو میں ذرا اس تفصیل سے بیان کرتا ہوں کہ وہی کمروں کی مثال لیجئے جو آپ ایک محل کے اندر کمروں سے کمروں میں جا رہے ہیں وہاں پہ جب آپ ایک کمرے میں پہلی دفعہ داخل ہوتے ہیں تو ایک دروازے سے آپ اندر آتے ہیں اب جیسے ہی اندر آئیں تو یہ جو ڈی یو ارے ہے اس کے اندر اس گلوبل کاؤنٹر کی جو بھی ویلو ہے یہ انٹرجر کاؤنٹر ہے اس کی ویلو اسٹور کر لیں اب آپ کو اس کمرے میں تین اور دروازے نظر آتے ہیں جو کہ آپ کو اور کمروں میں لے کے جائیں گے اور اس کے بعد آپ کہیں اور چلے جائیں گے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان میں سے ایک دروازے میں جائیں اور گھومتے گھومتے جہاں بھی جاتے ہیں ایونچلی آپ واپس اسی کمرے میں آ جائیں گے اس کے بعد ابھی آپ نے بکیا دو دروازے بھی وزٹ کرنے ہیں ان کو بھی وزٹ کیجئے جب فائنلی آپ اس کمرے کے آنے والا دروازہ اور بقیہ تین دروازے جو ہیں ان سے جن جن کمروں میں آپ جا سکتے ہیں یہ ساری کاروائی مکمل کر کے اس کمرے میں واپس آتے ہیں تو اب جو کاؤنٹر کی ویلو ہے وہ ایف یو میں اسٹور کر لیں تو یہ وہ ترتیب ہوگی ایک کمرے میں پہلی دفعہ آنے کی اور اس سے فائنلی نکلنے کی اور ڈی کا مطلب یہاں پہ ڈسکور ہے یہ ڈی اصل میں ڈسٹینس نہیں یہ ڈسکور سے ہم نے ڈی لیا ہے کہ ہم نے کمرے کو پہلی دفعہ جب ڈسکور کیا تو ہم نے کاؤنٹر کی ویلو اسٹور کر لی اسی طرح جب ہم نے کمرے سے کاروائی مکمل کر لی یعنی کہ اس سے جتنے دروازے اور تھے ان میں جا کے وہ جہاں بھی ہمیں لے کے جاتے ہیں گئے اور پھر ایونچلی واپس آ گئے تو پھر اب جب ہم اس کمرے سے فنش ہو گئے ہیں یعنی کہ اس سے اب ہمیں اور کچھ نہیں کرنا تو ایف جو ارے ہے وہ فنش سے ایف لیا اس میں ہم اس کاؤنٹر کی ویلیو سٹور کر لیں گے تو یہ باتیں اب ذہن نشین کیجیے میں اب آپ کو وہ الگردم دکھاتا ہوں اور پھر میں ایک گراف کے اوپر اس الگردم کو چلا کے آپ کو دکھاؤں گا جہاں پہ یہ ٹائم اسٹمپنگ ہو رہی ہوگی کنسڈر دا ریکرس ورژن آف ڈیفتھ فرسٹ ریورسل یاد ہے ہم نے ڈیف فرسٹ جو تھی اس کی ریکرسو ورژن اور پھر ایک نان ریکرسو اٹو ورژن بھی چلائی تھی جس میں ہم نے اسٹیک کا ایک استعمال کیا تھا ریکرسو جو ہے اس میں یاد رہے اسٹیک استعمال ہو رہا ہوتا ہے وہ امپلسٹ ہے یعنی کہ وہ رن ٹائم اسٹیک تو اب واپس ذہن میں لائیے جو ریکرس ورژن تھی ڈی ایف ایس کی اور وہ یو ہے ڈی ایف ایس یہ جو پروسیجر ہے اس کو میں نے گراف دیا اس نے سب سے پہلے یہ کیا کہ جتنے ورڈ ہیں اس گراف میں ان سب کو وائٹ کلر اسائن کر دیا اور ساتھ ہی یہ جو پریڈیسیسر یہ جو بیک پوائنٹر ہے اس کو بھی نل کر دیا یہ ایک لحاظ سے وہ رستہ واپس جو ہے پوائنٹ کرنے والی کاروائی ہے جہاں تک وہ کمروں کی مثال ہے ایک لحاظ سے یہ کالر یو کا مطلب ہے کہ میں انیشلی تمام کمروں کو اسیوم کرتا ہوں کہ ان کا کوڈ جو ہے وہ وائٹ ہے یعنی کہ میں نے ان کو وزٹ نہیں کیا اب آیا یہ کاؤنٹر ٹائم یہ ایک سمجھ کے انٹیریئر ویریبل ہے جس کو میں نے انیشلائز کیا zero سے اور اب میرا ایک لوپ شروع ہوا جہاں سے اب میں وہ ریکرس ڈیپت فرسٹ سرچ کروں گا تو اب میں یہ کرتا ہوں کہ فور ایچ یو این دا سیٹ آف ورڈ ایف کلر آف یو از وائٹ یعنی کہ یہ جو ورڈس جس میں میں اب پہنچا ہوں اس کا color اگر وائٹ ہے تو میں ڈی ایف ایس وزٹ ایک اور پروسیجر ہے وہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو یہ یو بھجوا کے کہتا ہوں کہ اس سے ایک وزٹ پروسیجر ایک وزٹ کاروائی جو ہے وہ شروع کرو کمروں کے حساب سے یہ وہی بات ہے کہ میں ایک کمرے میں آیا ہوں جس کو میں نے مارک نہیں کیا ہوا اور یہاں پہ چونکہ اس کا کلر وائٹ ہے تو اب میں ڈی ایف ایس وزٹ چلاتا ہوں کہ اس کمرے سے شروع ہو ایک لحاظ سے یہ ڈی ایف ایس وزٹ یہ کرے گا کہ اس ورٹیکس سے جتنے ایجز نکلتے ہیں یا کمروں کے حساب سے جتنے دروازے مجھے نظر آ رہے ہیں اس دروازے کو چھوڑ کے جس سے میں اندر آیا ہوں اب ان دروازوں کو میں باری باری وزٹ کروں گا اب یہ ڈی ایف ای ایس وزٹ کو بھی دیکھ لیجیے یہ پروسیجر سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اس ورٹیکس کلر یو جو ہے اس کو گری سیٹ کرتا ہے اب گرے کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں تو وہ کمرہ وائٹ تھا یا وہ نوڈ یا ورٹیکس وائٹ تھا اس پہ میں پہنچ گیا ہوں لیکن ابھی یہاں سے جتنے ایجز ہیں ان کو میں نے فالو نہیں کیا یا اگر کمرے کی مثال ہے تو کمرے میں میں آ تو گیا ہوں اور اس کو میں نے مارک کر دیا گرے البتہ میرے سامنے جو تین دروازے ہیں ان میں ابھی نہیں میں گیا وہ جب میں جاؤں گا اور وہاں سے واپس آؤں گا پھر میں جو ہے اس کو کچھ اور کروں گا البتہ چونکہ میں اس کمرے میں پہنچ گیا تو سب سے پہلے کام میں نے یہ کیا کہ یہ جو ڈی ارے ہے ڈسکور یو ارے اس میں میں نے ویلو اسٹور کی پلس پلس ٹائم کی یہ اب میں نے سی پلس پلس نوٹیشن استعمال کی کہ ٹائم کی ویلو کو پہلے انکریمنٹ کرو اور جو بھی اس کی پھر ویلو بنتی ہے اس کو ڈی یو میں اسٹور کر دو مطلب یہ کہ میں اس ٹائم پہ اس وقت پہ, پہ پہنچا ہوں فی الحال پہنچا ہوں میں نے ابھی یہاں کاروائی مکمل نہیں کی صرف آیا ہوں تو یہ ہوا میرا ڈسکور ٹائم اب فور ایچ ویڈیسنٹ یو یعنی جو بھی ورڈ اس یو کے ایڈجسنٹ ہیں یا اگر آپ کمروں کی مثال رکھیں تو آپ کے سامنے وہ جو تین دروازے ہیں ان تین دروازوں کو باری باری لیجئے اگر جس ایج پہ آپ جاتے ہیں اور جس کمرے میں آپ پہنچتے ہیں کلر آف وی از وائٹ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ایسے کمرے میں پہنچیں یا ایک ایسے ایچ پہ آئے یا ایسے پہ آئے جس کا رنگ وائٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو پہلے نہیں کیا تو یہاں پہ وی کو یو سیٹ کیا یعنی کہ وی سے جو واپسی کا رستہ ہے وہ آپ کو یو تک لائے گا ایک لحاظ سے اگر آپ وہ میز کی مثال سامنے رکھیں تو یہ وہ بیک پوائنٹرس ہیں جن کو فالو کر کے آپ واپس آ سکتے ہیں اگر آپ کسی ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ جائیں خیر وہ ایک علیحدہ مثال ہے فی الحال یہاں پہ واپس آئیے کہ ہم وی میں گئے وہاں سے ہم نے بیک پوائنٹر سیٹ کیا اور پھر دیکھیے میں نے یہاں پہ وہ ریکرسو کال کی ہے ڈی ایف ایس وزٹ یعنی کہ جس کمرے میں میں تھا یعنی کہ یو اس سے میں ایک دروازے کے ذریعے وی میں پہنچا اب وی کے اندر پہنچ کے میں ادھر دیکھتا ہوں کہ چار اور دروازے ہیں ان چاروں کو میں پہلے وزٹ کروں گا اس سے پہلے کہ میں یو میں بکیا جو دروازے ہیں ان کے تھرو جاؤں تو یہ ڈی ایف ایس وزٹ جو ہے مجھے اب ریکرسلی وی جو ہے وہاں سے آگے لے کے جائے گی جس کی بنا پہ یہ ڈیپتھ فرسٹ بن رہا ہے فائنلی جب تمام وی جو کہ ایڈجسٹنٹ ہیں یو کے وہ جب سارے میں وزٹ کر لیتا ہوں یعنی کہ یہ جو فور لوپ ہے یہ ختم ہوتا ہے تو پھر دیکھیے میں فائنلی کلر آف یو کو میں بلیک سیٹ کرتا ہوں یعنی کہ اس کمرے میں یا اس ورٹیکس میں میں آیا ادھر سے جتنے مجھے ایجز نظر آئے جتنے نیبرنگ مجھے ملے ان کو میں جا کے وزٹ کر چکا ہوں اور فائنلی اب اس کمرے میں اور کچھ نہیں رہا اور میں یہاں سے اب واپس جاؤں گا یہاں پہ اگر یہ ڈی ایف ایس وزٹ جو تھی ریکرسلی کال ہوئی تھی تو ریٹرن ہوگا البتہ ریٹرن ہونے سے پہلے دیکھیے میں نے کیا کیا f of u میں میں نے ٹائم کو انکریمنٹ کر کے اس کی ویلو اب اسٹور کر لی اب موازنہ کیجئے اسٹیٹمنٹ نمبر 2 پہ d u کو میں نے پلس پلس ٹائم اور اس کے بعد یہ لوپ کے اندر اور پھر لوپ کے اندر d f ایس وزٹ ریکرسو یہ ساری کاروائی کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ ٹائم کی ویلو فرض کریں اگر ون تھی تو d u میں ٹو اسٹور ہوا اور یہاں پہ آ کے ایف یو میں تھری اسٹور ہو جائے گا یہ ضرور ہو سکتا ہے لیکن ہوگا یوں کہ اگر آپ یو میں آئیں گے اس سے آپ مختلف ویز جو ہے ایڈجسٹن ٹو یو اس میں جائیں گے جس کی بنا پہ ڈی ایف ایس وزٹ ریکرسلی کال ہو رہی ہے وہاں پہ جانے کی بنا پہ پھر یہ ٹائم جو ہے وہ ادھر جا کے انکریمنٹ ہو رہا ہوگا تو ایونچلی جب آپ واپس آئیں گے یا اس فال لوپ سے باہر نکلیں گے تو ٹائم کی ویلو ہے جو یہ کافی حد تک انکریمنٹ ہو چکی ہوگی اور فائنلی آپ ایف اف یو میں اس ویلیو کو اسٹور کر لیں گے یعنی کہ یہ اب وہ فینش ٹائم ہے میرا خیال ہے کہ اس وقت بہتر ہے کہ ہم ایک تصویری مثال سے یہ جو ڈیپ فرسٹ ٹائم سٹیمپنگ ہے اس کو دیکھ لیں پہلے میں نے آپ کو ایک محل میں کمروں میں گمایا اس کے بعد میں نے ایک الگ دکھائے مثال کے ذریعے دیکھیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے مثال میں میں ایک ڈائریکٹ گٹا ہوں اور اس کے اوپر میں یہ ڈیک فرسٹ سرچ کروں گا اور یہی الکدم جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا ہے اس کو میں چلاؤں گا تو پہلے اس گراف کی جانب دیکھیے سمپل سا گراف ہے ڈائریکٹڈ ہے اس کے اندر یہ میں نے نوٹس دکھائے ہیں جن کو میں نے لیبل کیا ہے ڈی ایف جی اور سی اور ایروز کے ذریعے میں نے شو کیا ہے کہ یہ وہ ایجز ہیں جو کہ مختلف ورڈسیز کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں اب آئیے اس کے اوپر ہم ڈیف فرسٹ چلاتے ہیں اب ایک لحاظ سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈی ایف ایس میں سب سے پہلا نوٹ جو ہے وہ کون ہوگا خیر یہاں پہ اس طرح تو ہم فیصلہ نہیں کر رہے نہ ہی ہم کوئی قرآن اندازی کریں گے یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ ہم اے سے یہ کاروائی شروع کرتے ہیں اگر یہ وہ محل والی بات ہوتی تو یہ وہ پہلا کمرہ ہے جو کہ آپ مین دروازے سے جب داخل ہوتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے تو وہاں پہ یہ فیصلہ آپ کو کرنا مشکل نہیں ہوگا کہ یہ ڈیپتھ فور ریسرچ جو ہے مجھے کہاں سے شروع کرنی ہے اب آپ جب اس کمرے میں پہنچے یا اس ویکس پہ پہنچے تو یہاں سے آپ نے اگر ایلگردم یاد ہو تو اس کے اندر آپ نے وہ ڈسکور ویلو ڈالنی ہے اور اس کے بعد اس سے جتنے ایڈجسن ورڈسیز ہیں یعنی کہ یہ والا یہ والا اور یہ والا تینوں کو وزٹ کرنا ہے اب یوں کیجئے گا کہ جب میں ورٹیکس پہ ایجز کی بات کروں تو آپ وہ محل والی مثال جو ہے ذہن میں رکھیے گا کہ جن جن ایجز کو میں فالو کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ اس کمرے سے مجھے جتنے دروازے مل رہے ہیں ان کے تھرو میں جا رہا ہوں تو اب واپس آئیں ہم اے پہ, پہ پہنچے یہاں پہ مجھے تین دروازے نظر آ رہے ہیں ایک مجھے بی پہ لے کے جا رہا ہے ایک مجھے سی پہ لے کے جا رہا ہے اور ایک مجھے ایف پہ لے کے جا رہا ہے اب یہاں پہ میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان تین دروازوں سے میں کون سا جو ہے اس کو پہلے چنوں اور پھر اس کو فالو کر کے کسی اور کمرے میں جاؤں اب جہاں تک ہماری ریکرشن کا تعلق ہے وہاں پہ اب یہ ہوگا کہ ڈی ایف ایس اے سے ہم نے شروع کی کاروائی اور اس کے بعد وہ ہمیں ڈی ایف ایس بی پہ لے گئی کیونکہ دیکھیے یہاں پہ جو اس کا جیسن نوٹ ہے بی وہ مجھے یہاں پہ فالو کر رہا ہوں اور جب میں بی میں پہنچتا ہوں تو بی میں مجھے جا کے جو دروازہ نظر آتا ہے میں اس کو فالو کر کے سی پہ چلا جاتا ہوں یہ ریکرشن جو ہے یہ اس طرح چلے گی کہ ڈی ایف ایس یا ڈی ایف ایس وزٹ جو میں نے استعمال کیا تھا ڈی ایف ایس اے ابھی رکی رہے گی میں بی میں جاؤں گا دوسرے کمرے میں گیا ادھر جا کے میں نے دروازہ دیکھا جو مجھے سی میں لے گیا اب اگر میں ان تینوں کو دیکھوں تو اس حساب سے جو وزٹ آرڈر ہے وہ بنتا ہے اے سے میں بی میں گیا بی سے میں سی میں گیا البتہ اب الیدم میں ہم یہ جو ڈسکور اور فنش والی بات کر رہے ہیں وہ اب میں نوٹس کے اندر اس طرح انڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے میں یہاں پہ آیا تو یہاں پہ جو کاؤنٹر کی ویلیو تھی وہ ون ہوئی وہ شروع میں تو زیرو تھی لیکن یاد رہے میں نے وہ پلس پلس ٹائم کیا تھا جس کی بنا پہ اس کی ویلیو ون ہوئی اب ون میں نے یہاں پہ لکھا ہے اور سلیش کے بعد میں نے ڈاٹ ڈاٹ شو کیا ہے یہاں پہ بعد میں ہم فنش ٹائم لگائیں گے لیکن ابھی اے جو ہے اس کی ریکرسو کال ختم نہیں ہوئی اور ہم نے بی کال کیا جب ہم B میں پہنچتے ہیں تو یہاں پہ بھی سب سے پہلے ہم نے ڈی جو ارے ہے اس میں ڈی بی کی ویلیو میں ٹو سٹور کیا کیونکہ یہاں پہ ون تھا یہاں پہ پلس پلس ون کیا تو وہ ٹو بنا لیکن جب میں بی میں آیا تو بی سے میں اب سی پہ چلا گیا ہوں اور سی میں پہنچ کے اب میں نے سب سے پہلے کاروائی کی کہ ٹائم کی ویلیو انکریمنٹ کر کے اس کو ڈی میں اسٹور کر لیا اب اگر آپ اس گراف میں دیکھیں تو یہ جو سی نوڈ ہے یا کمرہ اگر آپ دیکھیں تو اس کمرے میں ایک دروازے سے اگر آپ بی سے آئے ہیں تو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں یعنی ٹھیک ہے اس میں آپ کو اور دروازے نظر آ رہے ہیں لیکن وہ اندر آنے والے ہیں آؤٹ گوئنگ دروازہ اب آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا اور ورٹیکس کے حساب سے دیکھیے اس کا جو ایڈجسن کوئی نوڈ نہیں ہے اگر آپ نے اس گراف کو ایز اے جیسے میٹرک یا جیسے لسٹ بنا کے اسٹور کیا ہے تو سی جو ہے اس میں سے کوئی لسٹ جو ہے وہ نہیں نکلے گی کیونکہ اس کا ایڈجسن نوٹ کوئی نہیں یہ گرافٹ جو ہے وہ ڈائریکٹڈ ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ سی سے اب آگے آپ کہیں نہیں جا سکتے اس کا کوئی ایڈجسن نوڈ نہیں اور آپ کو یاد ہوگا ایلبردم میں وہ فور لوپ کے اندر ڈی ایف ایس ریکرسو کال ہے اور وہ فور لوپ جو ہے وہ یو کے جتنے ایڈجسٹنٹ وڈسیز ہیں ان کی جانب آپ کو لے کے جاتی ہے لیکن چونکہ اس فور لوپ میں اس وقت کوئی ایڈجسٹنٹ وڈکس نہیں ملے گا تو سی پہ پہنچنے کے بعد آپ کہیں نہیں جائیں گے اور جو ریکرسو کال ہے جو کہ آپ کو سی میں لے کے آئی تھی اب وہ ختم ہوگی اور ختم ہونے پہ اب آپ نے جو بھی ٹائم ہے اس کو اسٹور کرنا ہوگا یعنی کہ جب ہم سی پہ پہنچے تو یہاں پہ اب ہم کہیں اور آگے نہیں جائیں گے اب جہاں تک رنگوں کی مثال ہے دیکھیے شروع میں یہ میں نے ایم نوڈ شو کیے ہیں الگردو میں میں نے وائٹ گرے اور بلیک استعمال کیا تھا البتہ یہاں پہ میں اس طرح شو کر رہا ہوں انشلی یہ سارے ورٹسیز جو ہیں یہ ہالو ہیں یعنی کہ ان میں کوئی رنگ نہیں یہ وہ کنڈیشن ہے کہ یہ انزٹیڈ ورٹسیز ہیں جب میں ان ورٹکس ان پہ پہلی دفعہ آتا ہوں تو میں ان کا رنگ جو ہے وہ یہ لال نما کر دیتا ہوں اور ساتھ ان کے یہ ڈسکور ٹائمز میں ڈالتا ہوں اب اگر آگے چلیں تو اب میں نے یہ کیا کہ چونکہ سی جو ہے یہاں سے اب میں آگے کہیں نہیں جا سکتا ریٹرن سی سے پہلے میں یہ کروں گا کہ سی کا رنگ جو ہے اب دیکھیے میں نے بلو کر دیا ہے اور فائنلی اس میں میں نے ایف کی ویلو ہے وہ سیٹ کی ہے اور وہ ہے فور وہ اس بنا پہ کہ جب میں سی میں آیا تھا تو ٹائم کی ویلیو میں نے انکریمنٹ کر کے تھری سٹور کی تھی اور اس کے بعد جب میں ایف میں آیا تو میں نے اس کی انکریمنٹ ویلیو جو سٹور کی وہ ہوئی فور یہاں سے اب میں بی میں واپس جاؤں گا اور بی سے اب آگے اور کوئی رستہ نہیں گراف اگر آپ کو یاد ہو بی سے ہم صرف سی میں جا سکتے ہیں بی سے اور کوئی ایج جو ہے آپ کو کسی اور طرف لے کے نہیں جاتا اس کا مطلب ہے کہ بی کی جو ریکرسو کال ہے یا اس کمرے کو اگر دیکھیں تو اس کمرے میں ہم آئے تھے اس دروازے سے ہم سی میں گئے تھے سی میں کاروائی ختم ہوئی اب ہم واپس آگے ریکرجن جو ہے یا ریکرسو کال جو ہے وہ ہمیں آٹومیٹکلی یہاں پہ واپس لے آئے گی البتہ بی سے واپس جانے سے پہلے میں دیکھیے بی کا جو ٹائم ہے اس کو بھی میں ریکارڈ کر رہا ہوں کہ میں آیا تھا اس وقت کاؤنٹر کی ویلو ٹو تھی اور جب فائنلی اس کمرے سے میں فارغ ہو کے واپس جا رہا ہوں تو کاؤنٹر کی ویلو پانچ ہے اب یہاں پہ بی جو ہے وہ بھی مکمل طور پہ ہینڈل ہم نے کر لیا یعنی کہ اس کمرے میں آئے تھے ایک ہی دروازہ باہر جا رہا تھا اس کو فالو کر کے مکمل طور پہ اب ہم واپس آ گئے اور یہاں پہ اب ہم نے اس کو کلر کر دیا بلو یعنی کہ یہ بھی اور یہ والے ورڈسی جو ہے دونوں مکمل طور پہ اب پروسس ہو چکے ہیں اور اب بی کی جو ریکرسو کال تھی جو کہ انیشیٹ ہوئی تھی اے میں سے اس کی بنا پہ ہم اب واپس اے میں آ جائیں گے اب سی اور بی سے واپس ہم اے پہ, پہ پہنچتے ہیں البتہ گراف میں اے سے ابھی اور بھی ایجز ہیں جو کہ ہمیں دوسرے نوٹس کی جانب لے کے جائیں گے تو جہاں تک اے کا تعلق ہے اس سے ابھی ہم فارغ نہیں ہوئے یعنی اگر وہ کمروں کی مثال ہے تو یہ جو پہلا کمرہ اے تھا اس میں ہمیں دروازے نظر آئے تھے ان میں سے صرف ایک کو ہم نے فالو کیا جو بی کے پاس ہمیں لے کے گیا بی سے پھر ہم سی پہ پہنچے اور وہاں سے اب ہم فائنلی واپس آ گئے ہیں البتہ اے میں ابھی اور دروازے موجود ہیں تو اب آئیے ان ایجز کو بھی ہم فالو کرتے ہیں یہ ٹائم سٹیمپنگ ساتھ ساتھ کرتے ہوئے جہاں تک اے کا تعلق ہے یہ تو وہ حصہ ہے جو کہ ہمیں سی تک لے کے گیا البتہ اے سے اب ایک دروازہ جو ہے وہ ہمیں ڈائریکٹلی سی کی جانب لے کے جاتا ہے اور ایک اور دروازہ جو ہے وہ ہمیں ایف کی جانب لے کے جاتا ہے اب اگر آپ اس جگہ کھڑے ہیں تو آپ اس دروازے سے بی میں گئے تھے وہاں سے سی میں گئے تھے اور پھر واپس آئے تھے یہاں پہ اب آ کے آپ اس دروازے کو لیجیے اور اس کو فالو کریں اور دیکھیے اب کہاں پہنچتے ہیں یہاں پہ جب آپ پہنچے تو پتہ ہی چلا یہ والا ورٹیکس جو ہے یہ تو پہلے ہی بلو ہو چکا ہے یعنی کہ اس کو ہم کمپلیٹلی ہینڈل کر چکے ہیں تو یہاں پہ آنے کا کوئی فائدہ نہیں یعنی کہ یہ جو رستہ ہے یہ ہمیں ایک ایسی جگہ لے کے جا رہا ہے یا ایسے کمرے میں لے کے گیا یا ایسے ورٹیکس پہ لے کے گیا جو کہ ہم مکمل طور پہ پروسیس کر چکے ہیں تو اس بنا پہ میں نے یہ والا ایج جو ہے یہ ایکچولی گراف کا ایک ایج ہے اس کو میں نے ڈاٹڈ شو کیا ہے تو یہ ایج لیکن جہاں تک میری وزٹنگ کا تعلق ہے اس میں اس کی ضرورت نہیں کیونکہ میں اس ایج کو اور پھر اس ایج کو فالو کر کے ان دو نوٹس کو وزٹ کر چکا ہوں اب آئیے اے میں یہ جو تیسرا دروازہ ہے جو کہ مجھے ایف کی جانب لے کے جاتا ہے اس کو فالو کر کے میں اب ایف کی جانب آیا اور یہ ذہن نشین بات رہے کہ دیکھیے اے میں میں نے انیشل ویلیو ٹائم کی ون ڈالی ہوئی ہے لیکن ابھی تک میں نے اس میں ایف جو ہے وہ نہیں ڈالا کیونکہ ابھی تک میرا وہ فور لوپ چل رہا ہے یعنی کہ فور آلٹس ویچ آر ایڈجسن ٹو اے جو کہ بی ہے سی ہے اور ایف ہیں بی کو کیا سی کو کیا اب تیسری باری آئی ایف کی یہاں سے پھر وہ ڈی ایف ایس کال جو ہے وہ شروع ہو جائے گی جس کو میں نے اس طرح شو کیا ہے کہ ڈی ایف ایس ایف جب آپ ایف پہ, پہ, پہ پہنچے یہاں پہ آپ چونکہ آپ دوبارہ پروسیجر میں آئے ہیں تو پہلا کام پروسیجر میں ہے کہ آپ نے اس ویکس کو کلر کیا ہے ڈی کے اندر ڈی ایف جو ہے اس میں دیکھیے اب میں نے ویلیو کیا اسٹور کی سکس یہ دیکھیے یہ گلوبل کاؤنٹر ہے یہ ایک ہی ہے اس کی جو ویلیو یہاں پہ وہ پانچ تھی لیکن اب پانچ کے بعد وہ بڑھ چکی ہے تو یہاں پہ اب میں جو اس کو اسٹور کرتا ہوں تو وہ بنتی ہے چھ البتہ جب میں اس کمرے میں پہنچا یہاں اب میں نے جائزہ لیا مجھے ایک ہی دروازہ نظر آ رہا ہے جس کو میں اب فالو کر کے جی پہ پہنچتا ہوں اور وہ ہے یہ ڈی ایف ایس جی کال اتنی دیر یہ ڈی ایف ایس ایف جو ہے یہ پینڈنگ رہے گی یعنی کہ یہ ریکرشن کال جو ہے ریکرس کال یہ ابھی سٹیک پہ پش ہو جائے گی اور جی جو ہے میں اس کی جانب جاتا ہوں یہاں پہ اب میں پہنچا یہاں پہ کیا ہوا سب سے پہلے میں نے اس کو رنگ دیا لال یعنی کہ اس کو میں ڈسکور تو کر لیا ہے ابھی اس کو میں کمپلیٹلی وزٹ نہیں کر چکا یہاں پہ جب میں پہنچا تو اس کمرے میں میں اس دروازے سے آیا ہوں اور یہاں پہ مجھے دو اور دروازے نظر آتے ہیں ایک مجھے سی کی جانب لے کے جا رہا ہے اور ایک مجھے اے کی جانب لے کے جا رہا ہے اب اگر میں ان میں سے اس کو فالو کروں تو یہاں پہ میں جب پہنچا تو جو نوڈ مجھے ملا وہ تو پہلے ہی, س... پہلے ہی سے وزٹ کر چکا ہوں کیونکہ دیکھیے اس کا رنگ جو ہے وہ وائٹ نہیں یا جو میں نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ ہالو نہیں اسی طرح جب میں نے اس ایج کو فالو کیا یاد رہے جب میں جی کے اندر آ چکا ہوں تو یہاں پہ اب وہ فور لوک چل رہا ہے جو کہ جی کے تمام ایڈجسٹنٹ پہ مجھے لے کے جائے گا ایڈجیسنٹ کون سے ہیں اے اور سی اس کو میں نے فالو کیا مجھے واپس اے پہ آنا پڑا لیکن اے کا رنگ دیکھیے یہ وائٹ نہیں ہے ہاں ریڈ ہے لیکن وائٹ نہیں ہے یعنی کہ یہ میں ڈسکور یا اس کو میں وزٹ کسی حد تک کر چکا ہوں ادھر میں گیا رنگ دار برٹکسار برٹکس اس پناہ پہ, یہاں پہ اب فردر نہیں ہوگی اور اس کی وجہ سے میں واپس ایف میں آیا اور ایف سے میں واپس اب اے پہ آؤں گا البتہ یاد رہے کہ جب وہ فور لوک ختم ہوتا ہے تو ریٹرن سے پہلے میں اس جگہ پہ جو ایف کی ویلو ہے ٹائم کی وہ اسٹور کروں گا ٹائم کی ویلو کو f میں ڈالوں گا یعنی کہ ایف اف جی میں پھر یہاں پہ واپس آؤں گا تو ادھر بھی میں f آف ایف میں ڈالوں گا اور فائنلی یہاں پہ آ کے مجھے کچھ کرنا پڑے گا تو وہ بھی کاروائی کر لیتے ہیں یہاں پہ اب میں نے یوں کیا ہے کہ یہاں پہ جی کو میں نے اسائن کی ویلو ایٹ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہاں پہ دیکھیں کہ 6 سے سات سات ڈسکور ٹائم تھا ادھر میں گیا یہ چونکہ وزٹ ہو چکا ہے اس لیے ٹائم انکریمنٹ نہیں ہوا ادھر میں گیا تھا یہاں پہ بھی ٹائم انکریمنٹ نہیں ہوگا یعنی کہ جو ٹائم کی ویلو میں اسٹور کروں گا وہ ہے 8 8 سے جب میں ادھر واپس آیا یہاں پہ میں نے اسٹور کی ویلو 9 اور اب فائنلی دیکھیے میں اے میں آ گیا ہوں اب اے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ دروازہ یہ دروازہ اور یہ دروازہ یہ تینوں دروازے اب میں ٹوٹلی totally وزٹ کر چکا ہوں اور یہاں پہ اب میں نے فائنلی اے کے اندر بھی جو فنش ٹائم ہے وہ میں نے اسٹور کیا جو کہ بنا دس یہ نوٹ جو ہے اس کو تو ہم نے کمپلیٹلی ہینڈل کر لیا لیکن ہم گراف کو ابھی تک پوری طرح وزٹ نہیں کر چکے اب اگر میں آپ کو گراف کی طرف واپس لے کے جاؤں تو آپ دیکھیں گے کہ ابھی ہمارے پاس ڈی اور ای جو ہیں وہ باقی ہیں ان کو ہم نے ابھی پروسیس نہیں کیا وہ صورتحال کچھ یوں ہے کہ اتنا حصہ جو ہے یہ ہم نے ڈی ایف ایس اے کال جو تھی اس کے ذریعے پروسیس کیا تھا یعنی کہ ایک کال نے ہمیں لی یہاں پہ پھر یہاں پہ پہنچے تو رکے پھر واپس آئے یہاں سے سی پہ گئے تھے لیکن وہاں سے بھی واپس آ گئے یہاں سے پھر ایف میں گئے ایف سے جی میں گئے جی سے پھر سی اور اے جو تھا یہ ہمیں نہیں کرنا پڑا اور پھر یوں ہم واپس یہاں پہ آ گئے تو جو ڈی ایف ایس اے ہے وہ تو ختم ہو گئی اب وہ جو آؤٹر لوپ ہے کہ جتنے ورٹسیز ہیں ان ساروں کو ڈی ایف ایس وزٹ کرو تو اے کے بعد ابھی یہ ڈی اور ای جو ہیں یہ بھی رہتے ہیں البتہ اگر میں اے کے بعد بی سے اپنی ریکرسیو کال شروع کروں تو دیکھیے اس کو میں رنگ دے چکا ہوں تو یہ نہیں پروسس ہوگی اے کے بعد سی کو اگر میں کروں گا یہ اب وہ پہلی بلے آؤٹر لوپ ہے یا اب جو ڈی ایف ایس فنکشن ہے وہ اب آ گئی یہ بقیہ جو ہیں یہ ڈی ایف ایس وزٹ کے ذریعے ہوتی ہیں تو سی جی اور ایف جو ہیں یہاں سے کوئی ریکرشن نہیں شروع ہوگی البتہ جب میں ڈی پہ آؤں گا تو یہاں سے پھر ریکرسیو کالز شروع گی اب وہ کاروائی میں نے آپ کو دکھائی نہیں ہے میں نے ایک لحاظ سے جو فائنل صورتحال بنتی ہے وہ دکھائی ہے اور اس میں اب جو چیز غور طلب ہے وہ یہ کہ اے کو میں ون ٹائم کے حوالے سے ون پہ شروع ہو کے ٹائم ٹین کے اوپر فنش کرتا ہوں تو ڈی جو ہے اس کو میں نے ٹائم الیون پہ ڈسکور کیا ہے یہاں سے ریکرسیو کال جو ہے مجھے ایک واپس اے کی جانب لائے گی کیونکہ اگر آپ اس کو ایک کمرے کی طرح سمجھیں تو یہاں پہ اب آپ اے سے نہیں آتے بلکہ لیسے باہر سے کسی طرح آتے ہیں تو یہاں پہ آ کے آپ کو دو دروازے نظر آتے ہیں ایک دروازے سے آپ اے کی جانب جائیں گے لیکن اے جو ہے وہ پہلے سے ہی ہم کلر کر چکے ہیں تو یہاں پہ تو کچھ نہیں ہوگا البتہ جب ہم ای کی جانب آئیں گے تو ای جو ہے وہ انشیلی بلو نہیں ہوگا اس کو ہم کلر کریں گے ریڈ انیشلی اس کو ہم انیشل ویلیو ڈسکور ٹویلو دیں گے اور یہاں سے پھر ہم ایف کی جانب جائیں گے لیکن دیکھیے ایف جو ہے وہ پہلے سے ہی کلر ہو چکا ہے یہاں سے پھر میں واپس آیا اس کمرے میں اب اور کوئی دروازے نہیں جن کو میں فالو کروں تو اس بنا پہ ٹائم 12 پہ میں آیا تھا اور ٹائم 13 پہ میں یہاں سے فارغ ہو گیا ہوں یہاں سے فارغ ہو کے اب میں واپس 14 پہ آیا یا ڈی میں آیا یہاں پہ اب آ کے یہ جو ڈسکور ٹائم ہے یہ 14 میں نے فائنلی اسٹور کر دیا ایک چیز کا خیال رکھیے ڈی ایف ایس یا بی ایف ایس دونوں کیسز میں ہمارے پاس ایک ٹری بنتا ہے یاد ہے میں نے پچھلی دفعہ یہ پروف کیا تھا کہ ڈی ایف ایس وزٹ یا بی ایف ایس سے آپ کو جو, جو ایجز آپ کے شامل ہوتے ہیں اس وزٹ میں وہ ایک ٹری بنتا ہے ایک لحاظ سے وہ منیمم ڈسٹنس تو نہیں لیکن منیمم نمبر اف ایجز ٹری ہوتا ہے کیونکہ ہم نے ڈی ایف ایس اور بی ایف ایس کو اس حوالے سے سٹڈی کیا تھا تو اگر آپ اس گراف کو دوبارہ دیکھیں تو اس میں میں نے تمام جو گراف کے ایجز ہیں وہ تو دکھائے ہیں البتہ ان میں سے کچھ ایجز جو ہیں وہ میں نے سالڈ دکھائے ہیں اور بکیا جو ہیں وہ میں نے ڈاٹڈ دکھائے ہیں ان میں سے جو سالڈ ایجز ہیں یہ وہ ایکچوئل تھری ایجز ہیں جو کہ ڈی ایف ایس کی وجہ سے بنتے ہیں ایک ادھر سے ادھر گیا اور ادھر گیا کیونکہ دیکھیے ان دو edges کی بنا پہ میں یہاں سے یہاں اور یہاں سے یہاں چلا جاتا ہوں تو یہ تین verٹسی کو میں نے وزٹ کر لیا اس edge کی بناہ پہ یہاں سے اور پھر اس دوسرے fge جی میں f اور g جی دونوں کو وزٹ کر لیتا ہوں یعنی کہ ان دو edges کی بناہ پہ میں ان تین vertices کو وزٹ کر لیتا ہوں البتہ اب مزیدار بات کہ d اور e جو ہیں چونکہ یہ directed graph ہے تو a سے تو میں ادھر آ نہیں سکتا بلکہ میں ان تمام نوٹس میں سے کسی طرح ڈی پہ نہیں آ سکتا وہ تو میری ڈی ایف ایس روٹین جو ہے وہ مجھے اے سے پھر فائنلی ڈی سے کاروائی شروع کرواتی ہے البتہ جب میں دی پہ آتا ہوں تو دی سے ای تک مجھے صرف ایک ایج درکار ہے اب آپ فی الحال یہ کیجئے کہ سمجھیں کہ اس تصویر میں یہ ڈاٹڈ ایجز نہیں ہیں گراف میں ہیں لیکن ان کو فی الحال تصویر میں سے غائب کیجئے تو آپ کے پاس جو بقیہ چیز رہ جاتی ہے وہ کیا ہے اس میں یہ جو نوڈز ہیں یہ آپس میں ایک ٹری بنا رہے ہیں یعنی کہ یہ قسم کی نوڈ یا روٹ کہہ لیں آپ اس کو وہ بی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے بی سی سے کنیکٹڈ ہے اور اے جو ہے وہ ایف سے کنیکٹڈ ہے اور ایف جو ہے وہ جی سے کنیکٹڈ ہے البتہ ڈی جو ہے وہ صرف ای سے کنیکٹڈ ہے وہ اب ان بقیہ نوڈس کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہمارے پاس اصل میں ایک گراف سے دو ٹریز بن گئے ہیں جو کہ اب بالکل علیحدہ ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اگر ڈریکٹڈ گراف ہو اور اس پہ آپ ڈی ایف ایس چلائیں تو ایک ٹری شاید نہ بنے ایکچولی ملٹیپل ٹریز بن سکتے ہیں اور بائی ڈیفنیشن آپ کے پاس اگر ملٹیپل ٹریز ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں ا فوریسٹ یعنی کہ ملٹیپل ٹریز اور یہ کیسے بنے ڈی ایف ایس کی بنا پہ اب پوچھنے والی بات یہ ہے کہ کیا اس گراف کی کوئی خاص بات ہے جس کی بنا پہ دو ٹریز بنے ہیں خیر ایک خاص بات تو ہے کہ یہ ڈوریکٹیڈ ہے البتہ ایک اور چیز ذرا غور سے دیکھیے کہ میں نے ڈی ایف ایس جو تھا اے سے شروع کیا تھا جس کی بنا پہ میں بی میں گیا پھر سی میں گیا پھر ادھر سے میں ایف پہ آیا اور جی پہ آیا یہاں سے جو کال شروع ہوئی تھی اس نے مجھے صرف ان نوٹس پہ وزٹ کروایا مجھے ایک اور لوپ کا جو ایک حصہ تھا اس کی بنا پہ ڈی اور ای پہ جانے کا موقع ملا اب فرض کریں میں اگر ڈی ایف ایس شروع میں ڈی سے شروع کرتا اب دیکھیے کیا ہوتا کہ ڈی سے میں اے آتا اور اے کے بعد میں یہ ساری کاروائی مکمل کرتا اور جب واپس ڈی پہ آتا تو یہاں سے پھر میں ای پہ چلا جاتا اس کے نتیجے میں کیا ہونا تھا کہ میرے پاس صرف ایک ہی ٹری بننا تھا جس میں اسی طرح ٹری ایجز ہوتے اور یہ بقیہ جو ایجز میں نے شو کیے ہیں یہ تو گراف کے ایجز ہیں یہ بھی موجود ہوتے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ ٹائم سٹیمپنگ کی بنا پہ اور یہ ٹریورسل کی بنا پہ اور کہاں سے ہم ٹریورسل شروع کرتے ہیں ہمیں اس گراف سے کچھ اور باتیں نظر بھی آ رہی ہیں مل بھی رہی ہیں اور ہم آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ ان یہ جو خاصیت خاصیتیں ہمیں کیریکٹرسٹکس جو نظر آ رہے ہیں ان کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں فی الحال ان چیزوں کو مد نظر رکھیے کہ کس طرح میں نے ایک جگہ سے وزٹ شروع کر کے ہر ورٹیکس میں جو ڈسکور ٹائم اور فنش ٹائم تھا وہ اب میں نے ریکارڈ کر لیا ہے اور یہ کہ میرے پاس اصل میں دو ٹریز بنے ہیں ایک ٹری یہ ہے اور ایک ٹری یہ ہے اگر آپ ان ایجز کو فرض کریں غائب کریں تو پھر جو سالڈ ایجز ہیں وہ صرف ٹریز بناتے ہیں ایک ٹری یہ اور ایک ٹری یہ اب سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ جو گراف کے ایجز ہیں ان کو جب واپس میں نے ڈالا تو اب یہ ٹائم سٹیمپنگ کی کی بنا پہ میں ان ایجز کو ایک خاص طریقے سے لیبل کروں گا وہ ایجز یہ ہوں گے جو کہ میں نے ڈاٹڈ شو کیے ہیں اور پھر یہ جو انفارمیشن ہے اس سے اب میں اس گراف کے بارے میں چند ایک اور باتیں ڈسکور کرتا ہوں میں کروں گا یہ یہ جو ایجز ہیں جو نان ٹری ایجز ہیں ان کو میں کلاسیفائی کرتا ہوں اور وہ کلاسیفکیشن کچھ یوں ہے for اے ڈائریکٹ گراف دی ادر ایجز دا نان ٹری ایجز یہ وہ ڈاٹڈ ایجز ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا تھا کین بی کلاسیفائڈ ایز فالوز سب سے پہلے جو نان ٹری ایج ہے اس میں ایک بیک ایج بیک ایج یو وی یہاں پہ اب میں ایک اور نئی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں کہ وے وی از این اینسٹر آف یو این دا ٹری فارورڈ ایج یو وی وے وی از ا پراپر ڈیسینڈنٹ آف یو این دا ٹری اینڈ کراس ایج ویر یو اینڈ وی آر ناٹ این اور ڈیسینڈنٹ آف ون این ان فیکٹ ایج مے گو بٹوین ڈفرینٹ ٹریز آف دا فارسٹ اب یہاں پہ فی یہ باتیں ذرا یا اصطلاح کے بنا پہ یہ اصطلاحات زین نشین کیجئے میں پھر آپ کو مثال کے ذریعے دکھاؤں گا کہ ان کا مطلب کیا ہے Back ایج فارورڈ ایج اور کراس ایج اور یہ کہ یہ تین ٹائپس آف ایجز جو ہیں یہ وہ نان ٹری ایجز ہیں جو کہ جب میں ڈی ایف ایس کر لیتا ہوں تو کچھ ایجز تو میرے ٹری بنانے میں استعمال ہوتے ہیں لیکن کچھ ایجز جو ہیں وہ مجھے درکار نہیں ہوتے وہ گراف میں موجود ہیں لیکن ڈی ایف ایس ٹری یا ڈی ایف ایسٹ فورسٹ میں شامل نہیں دوسری یہ بات کہ یہ جو ٹائمنگ ہے اس کے حساب سے ان ورٹسیز کے درمیان ایک ریلیشن شپ بن جاتی ہے جس میں ایک ورٹیکس جو ہے دوسرے کا اینسٹر بھی ہو سکتا ہے ایک ورٹیکس دوسرے کا ڈیسینڈنٹ بھی ہو سکتا ہے یا فائنلی کہ وہ ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں یعنی کہ نہ تو وہ اینسٹر ہے نہ وہ ڈیسینڈنٹ ہے تو اس کیس میں ہم اس کو کراس ایج کہیں گے تو اب یہ جو اینسٹر اور ڈیسینڈنٹ والی بات ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے وہ اس طرح دی اینسٹر اینڈ ڈیسینڈنٹ ریلیشن کین بی نائسلی انفرڈ بائی دا پرنتسیز لیما ابھی میں اس کی ڈیفنیشن دوں گا فی الحال یہ ٹرم یاد رکھیے کہ یہ جو اینسٹر اور ڈسینڈنٹ ریلیشن شپ ہے یہ میں ایک طریقے سے ایک لیما سے نکالوں گا اور ادھر سے مجھے یہ حاصل ہوگا کہ یو از a ڈی of آف وی اف اینڈ اونلی اف دا رینج ڈسکور یو of آف یو از اے کمپلیٹلی کنٹین سب سیٹ آف دا رینج ڈی وی f of v. u is an ancestor of v if and only if the range du f of u is a superset of dv f of v and u is unrelated to v if and only if the range du f of u and dv f of v are disjoint. ذرا ان ڈیفینیشن پہ دوبارہ نظر دوڑا لیجئے میں ابھی آپ کو ایک تصویری مثال سے بتاؤں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلا جو ہے وہ ہے کہ یو جو ہے وہ وی کا ڈیسینڈنٹ ہے اس کی ترتیب بھی دی دیکھ لیجئے کہ یو از اے ڈیسینڈنٹ آف وی اس صورت میں جو یو کا ڈسکور ٹائم سے لے کے فنش ٹائم یہ جو رینج ہے یہ نوٹیشن جو میں دکھا رہا ہوں کہ اسکوائر بریکٹ ڈی یو کاما ایف یو اسکوائر بریکٹ اس کا مطلب ہے کہ یہ پورا ٹائم اسپینڈ یاد رہے ہم ایک نوٹ میں آتے ہیں وہ ٹائم ریکارڈ کرتے ہیں فائنلی اس نوٹ سے کو کرتے ہوئے جب فائنلی ہم اس وقت سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر ہم نے ایف او یو کی ویلو ریکارڈ کی تھی تو یہ وہ بگن اور اینڈ ٹائم سمجھیے ہم نے ریکارڈ جو کیے تھے وہ رینج ہے یہ کاروائی ہم نے وی کے ساتھ بھی کی تھی اور اس کی بھی رینج بنتی ہے ڈی وی سے ایف او وی تو ڈیسینڈینسی کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈی یو ایف او یو رینج ہے یہ جو دو نمبرز ہیں یہ وی اور ایف وی کے اندر ہیں یعنی کہ ڈی وی جو ہے وہ ڈی یو سے کم ہے اور ایف وی جو ہے وہ ایف یو سے زیادہ ہے اسی طرح یو ایز این اینسٹر آف وی اگر ڈی یو ایف او یو رینج جو ہے وہ بڑی ہے ڈی وی ایف وی سے یعنی کہ ڈی وی ایف وی جو ہے وہ ڈی یو کے اندر ہے اور یو این وی آر ان ریلیٹ ایف اینڈ اونلی ڈی یہ رینجز کی تو ٹھیک ہے لیکن جب تک نمبرز آپ کے سامنے نہ ہوں شاید یہ سمجھنے میں مشکل ہو اور دوسری یہ جو بات میں نے کی ہے پرنتھس لیمہ یہ کیا چیز ہے آئیے اب میں آپ کو ایک تصویری خاکے سے یہ بتاتا ہوں کہ یہ رینجز کیا ہیں اور اس سے پھر یہ پرنتھس لیمے والی بات جو ہے یہ کیسے بنتی ہے اب اس تصویری خاکے میں میں نے گراف تو نہیں دکھایا بلکہ وہ جو ڈی ایف ایس فوریسٹ تھا اس کو دکھائے ہے پہلے وہ آپ نوٹ کر لیجئے A سے بی سے سی یاد رہے یہ وہ ڈیپ فرسٹ آرڈر تھا جس میں ہم نے ان نوٹس کو وزٹ کیا تھا اس کے بعد اے سے ہم ایف کی جانب گئے تھے اور وہاں سے جی یہاں پہ اب میں نے جو بکیا ایجز ہیں وہ نہیں دکھائے صرف یہ جو ایجز ہیں جن سے ٹری بن رہا ہے وہ دکھایا ہے البتہ یہ اس وقت بات سامنے آئی تھی کہ جس انداز سے ہم نے ڈی ایف ایس کیا تھا ہمارے پاس اصل میں ایک ڈی ایف ایس فورسٹ بن گیا تو اس فوریسٹ کا دوسرا ٹری جو ہے وہ ڈی اور ای ہے یعنی کہ ڈی سے جو ای تک کنیکشن بنتا ہے یہ میرا دوسرا ٹری ہے اور یہ دونوں مل کے جو گراف کی ڈی ایف ایس آرڈر کی بنا پر ٹریز بنتے ہیں یا فارسٹ بنتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے البتہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے ان نوٹس کو ان ورڈسیز کو دائروں سے نہیں دکھایا بلکہ یہ ریکٹینگلس کے ذریعے دکھایا ہے اور وہ ریکنگل جو ہیں وہ اس گرڈ پہ ہیں جس میں دیکھیے میں نے نمبرز ون ٹو تھری سے لے کے چودہ تک یہ لائنس شو کی ہیں ایک لحاظ سے یہ ایکس ایکسس سمجھ لیجیے لیکن اصل میں یہ ایک سمپل گرڈ سا ہے جس میں مجھے ورٹیکل ویلیوز کی تو پرواہ نہیں مجھے صرف یہ ہوریزونٹل ویلیوز کی ضرورت ہے اب میں نے کیا یہ تھا کہ جب میں ڈی ایف ایس کر رہا تھا تو میں ٹائم سٹیمپنگ کر رہا تھا یاد ہے ہر ورٹیکس میں میں, میں نے دو ویلیوز دکھائی تھی اے میں ون ٹین تھا سی میں تھری فور تھا اور بکیا ہر ورٹیکس میں میں نے دو نمبر سٹور کیے تھے ایک پیر نمبر کا سٹور کیا تھا ڈی یو اور ایف اف یو جہاں پہ یو وہ ورٹیکس ہے جس کو میں نے وزٹ کیا ہے اب میں نے کیا یہ ہے اصل میں کہ وہ ڈی یو اور ایف یو ویلو جو ہیں وہ اس گریڈ پہ پلاٹ کر دی ہیں تو اب اس حوالے سے دیکھیے کہ کاروائی کیا ہوئی اگر آپ سی کو یاد کریں تو سی کو ہم نے ٹائم تھری پہ ڈسکور کیا تھا اور چونکہ سی میں سے کوئی اور رستہ نہیں باہر نکلتا تھا تو ہم نے فور کے اوپر کاروائی مکمل کر دی تھی اور سی چکا تھا یعنی کہ ہم نے اس کو بلو کلر دے دیا تھا اب جہاں تک سی کا تعلق تھا وہ ریکرسی کال بی سے شروع ہوئی تھی البتہ بی میں ہم آئے تھے ٹو پہ اور بی سے چونکہ ایک ہی رستہ ہمیں سی پہ لے کے جاتا تھا جب یہاں سے واپس آئے تو بی جو ہے اس کو ہم نے ٹائم فائیو پہ فنش کیا تھا اور وہ گراف جس میں ڈی ایف ایس میں کی تھی بی جو پیئر سٹور ہوا تھا وہ تھا ٹو اور فائیو اسی طرح اے جو ہے ہم نے کاروائی اصل میں شروع کی تھی تو اس بنا پہ دیکھئے اس پہ جو میں نے ریکٹینگل شو کیا ہے وہ ون سے شروع ہوتا ہے اور ٹین تک جا رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں بی اور سی سے فارغ ہوا تھا تو پھر میں ایف اور جی کی جانب چلا گیا جی جو ہے اس کا جو پیئر تھا وہ سیون اور ایٹ اور ایف جو ہے وہ سکس اور نائن یہ اس کا ڈسکور ٹائم یعنی کہ ڈی اور یہ اس کا فنش ٹائم ہے جو کہ میں نے سمپلی ایک ریکٹینگل میں شو کیا ہے اور اس بنا پہ اب اے جو ہے وہ 1 سے لے کے ٹین تک ہے اسی طرح جب میں ادھر آیا تو ڈی کا ٹائم جو ہے وہ الیون پہ شروع ہوا تھا اور فورٹین پہ ختم ہوا اور 12 اور 13 جو ہے وہ ای کے ٹائمس کو میں نے اس طرح ریکٹینگل کے ذریعے شو کیا ہے اب اس سٹرکچر سے یہ ایک خاص طریقے سے ٹری کو بنانا جس میں میں نے ٹائم اسٹمپس ان ریکٹینگلس کے ذریعے شو کی ہیں ان سے اب وہ پرنتسیز لیما ظاہر ہو رہا ہے اور اس کو ہم استعمال کر کے نان ٹری ایجز جو ہیں ان کو کلاسیفائی کریں گے ایز فارورڈ بیک یا کراس ایج پہلے وہ پرنتھس والی بات اگر آپ اس طرح دیکھیں کہ ریکٹینگل کے شروع میں, میں ایک اوپننگ پرنتس لگاؤں اور یہاں پہ میں ایک کلوزنگ پرنتھس لگاؤں تو دیکھیے کہ یہ جتنے نوڈز ہیں ان کے ڈسکور اور فنش ٹائمس جو ہیں اگر ان پہ بھی میں پرنتسیز لگاؤں تو وہ ٹوٹل ریکٹینگل کے ٹوٹلی اندر ہے یہ وہ سب سیٹ انکلوژ والی بات ہے کہ بی کا جو ڈسکور اور فنش ٹائم ہے وہ اے کے ڈسکور اور فنش ٹائم کے اندر ہے دیکھیے یہاں پہ پر لگاؤ اور یہاں پہ پرنتس لگاؤ تو یہ سیٹ آف وہ اس سیٹ آف پر بالکل اندر ہیں اسی طرح اگر آپ سی کو دیکھیں تو سی میں اگر پرنتس لگاؤں تو وہ بی اور بی کا جو فنش ٹائم ہے اس کے بالکل اندر ہے یا آپ اگر سمپلی ان ریکٹینگلس کو دیکھ لیں کہ یہ ریکٹینگل جو ہے وہ اس ریکٹینگل کے اندر اندر ہے یہ والا جو ہے وہ اس کے اندر اندر ہے اسی طرح یہ والا ریکٹینگل جو ہے وہ اصل میں اے میں بالکل شامل نہیں یہ ایک قسم سے ڈس جوائنٹ سیٹ آف پر ڈس جوائنٹ رینج ہے ڈی یو ایف اف یو کی البتہ ای جو ہے وہ اس رینج کے اندر ٹوٹلی انکلوڈیڈ ہے اب یہاں سے وہ ڈسینڈنسی والی بات آ رہی ہے کہ اگر آپ بی کو دیکھیں چونکہ اس کا ڈسکور اور فنش ٹائم اس اے فنش اور ڈسکور ٹائم رینج کے اندر ہے تو بی جو ہے وہ اے کا ڈسینڈینٹ ہے اسی طرح سی جو ہے وہ B کا ڈسینڈنٹ ہے F جو ہے وہ اے کا ڈسینڈنٹ ہے اور G جو ہے وہ F کا ڈسینڈنٹ ہے اسی طرح ای e جو ہے وہ ڈی کا ڈسینڈنٹ ہوا دوسری طرف کہ چونکہ F کا جو ٹائم بگین اور اینڈ ہے وہ اور اے کا ٹائم جو ہے وہ اس سے باہر ہے اس کا مطلب ہے A جو ہے وہ F کا اینسٹر ہے اسی طرح F جو ہے وہ جی کا اینسٹر ہے کیونکہ اس کا ٹائم جو ہے وہ اس رینج سے بڑا ہے اور تیسری بات یہ کہ یہ والا نوڈ اس کا ڈسکور اور فنش ٹائم اور ڈی جو ہے اس کا فنش اور ڈسکور ٹائم جو ہے وہ آپ دونوں میں نہ تو ڈسینڈنٹ ہیں نہ کوئی اینسٹر والی بات ہے بلکہ دونوں ڈسچوائنٹ ہیں اب یہ جو انفارمیشن ہے یہ جو اینسیسٹر یا ڈسینڈنسی والی بات جو کہ اصل میں ایک لحاظ سے یہ ریکٹ سے بالکل واضح ہو رہی ہے اس چیز کو استعمال کر کے اب ہم جو نان ٹری ایجز ہیں ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں اور وہ یوں کہ میں اب واپس گراف میں جاتا ہوں اور گراف میں میں ان ٹائم اسپینس کو ہر نوڈ کو لے کے اور جو بکیا ایجز ہیں نان فری ایجز ان کو میں دیکھتا ہوں کہ یو اور وی یعنی کہ جہاں سے وہ ایج شروع ہو رہا ہے وہ یو اور جہاں وہ ایج ختم ہو رہا ہے وہ وی ان دو نوٹس کے ٹائم سپینز جو ہیں ان کی آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے اور اس ریلیشن شپ کی بنا پہ اب میں وہ فارورڈ اور بیک یا کراس ایج والے کاروائی کر سکتا ہوں وہ اب میں نے پہلے یہ گراف دوبارہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے جس میں وہی ٹائم سٹیمپس پہلے جو ہم بنا چکے ہیں ڈی ایف ایس سے وہ موجود ہیں اس میں سالڈ ایجز جو ہیں یہ وہ ٹری ایجز ہیں جن کو میں نے وہ پرنتھس کی فارم میں ابھی دکھایا اور اب جو بقیہ اوریجنل گراف کے ایجز ہیں یہ جو ڈاٹڈ ہیں ان کو بھی میں نے دوبارہ دکھایا ہے اب ان کی کلاسیفیکیشن فرش کریں ہم اس والے کو لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیے میں نے کلاسیفائی اس کو پہلے ہی ایف یعنی کہ فارورڈ ایچ کر دیا ہے لیکن اب اس کی وجہ بھی دیکھ لیجیے کہ یہ ہے یو یہ ہے v تو یو وی جو ہے یہ ایک فارورڈ ایچ کیوں ہے کیونکہ جو v کا ڈی یو ایف یو ٹائم اسپین ہے یعنی کہ تھری فور وہ اے کے ٹائم پین کے بالکل اندر اندر ہے پرنتس کے حساب سے ون ٹین جو ہے وہ تھری فور کو انکلوڈ کرتا ہے اسی طرح اگر آپ اس کو دیکھیں کہ یہ ٹویلو تھرٹین اور سکس نائن یہاں پہ اب یہ کراس ایج بن گیا اس کو میں نے دیکھا تو یہاں پہ سیون ایٹ اور ون ٹین لیکن یہاں پہ جو یو ہے وہ یہ ہے اور وی جو ہے وہ یہ ہے اب آپ نے یہ بھی ترتیب رکھنی ہے کہ سمپلی اس کو یو وی نہ کہیے گا کیونکہ آپ نے ایج کو فالو کرنا ہے یہاں سے آپ یہاں جا سکتے ہیں یہاں سے شور لی آپ یہاں نہیں آ سکتے اس ایج کو فالو کرتے ہوئے تو یہاں پہ یو کا ٹائم ہے سیون ایٹ اور وی کا ٹائم ہے ون ٹین یعنی کہ یہ والا جو ہے وہ اس سے اصل میں اندر تو ہے لیکن ایج جو ہے وہ دیکھیے کس طرح ہے یو وی اب یو کا ٹائم جو ہے وہ اس سے اندر ہے یہاں پہ الٹ تھا کہ وی کا ٹائم اس رینج کے اندر تھا اگر یہ ہو جائے کہ یو کا ٹائم جو ہے وہ ٹائم اسپینڈ سیون ایٹ اس کے اندر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے یہ بیک ایج ثابت ہوا اسی طرح یہ دونوں ٹائمس جو ہیں تھری فور اور سیون ایٹ یہ یو ہے یہ وی ہے کیونکہ ایج جو ہے یہاں سے یہاں جا رہا ہے البتہ ان کو دیکھیے کہ تھری فور اور سیون ایٹ یہ دونوں جو ہیں ٹوٹلی ڈسچوائنٹ ہے تین سے چار اپنی جگہ ہے سات اور آٹھ جو ہے وہ اپنی جگہ ہے اس پنا پہ یہ جو ایج ہے یہ کراس ایج ہے اور یہ میں نے ادھر بھی شو کیا ہے کہ یہ ایجز جو ہیں یہ بھی کراس ایجز ہیں کیونکہ یو اور وی یو اور وی کے جو ٹائم اسپینس ہیں وہ ڈسچوائنٹ ہیں اب اس کلاسیفکیشن کا فائدہ کیا ہے اصل میں اس کلاسیفیکیشن سے ہمیں گراف کے بارے میں ایک اور امپورٹنٹ پراپرٹی کا پتہ چلے گا وہ ہے سائیکلز کی ڈٹیکشن یعنی کہ ہمارا جو گراف ہے اس میں کوئی سائیکل موجود ہے کہ نہیں اب چونکہ آج کے لیکچر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو میں یہ سائیکل والی بات آج تو نہیں کرتا میری تجویز کہ آپ کتاب میں یہ پرنتھس لیما یہ ڈی ایف ایس ٹائم سٹیمپنگ والی جو کاروائی ہے اس کے بارے میں پڑھیے ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ اس ٹائم سٹیمپنگ انفارمیشن کو اور پرنتھسیز لیما کو استعمال کر کے یہ دکھائیں گے یا شو کریں گے کہ گراف میں سائیکل جو ہیں وہ کس طرح ڈٹیکٹ کیے جا سکتے ہیں یہ ڈٹیکشن کئی اور پرابلمز کے لیے ایک انتہائی امپورٹنٹ کاروائی ہے یہ گفتگو انشاءاللہ اگلی دفعہ جاری رہے گی تب تک خدا حافظ